ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور پیٹ میں گڑبڑ ہو گیس خارج ہونے کا اندیشہ ہو مگر وہ شخص گیس کو روک کر نماز پوری کرتا ہے ہاں اس, اس شخص کی نماز ہو جائے گی یا نماز لوٹائے گا؟ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ سارا ذہن پیٹ کی طرف ہو رہائی تکلیف کی طرف ہو تو ایسی نماز پڑھنے کو علما نے مکرو تحری میں لکھا لہذا نماز توڑ دیں اپنی حاجت کے لیے جائیں اور نماز کو نہایت چین سکون تمانیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے